نبی اللہ علی آلک نور حسن نے رضی اللہ تعالی عنہما اعلی درجے کے شہدائے کرام سے ہیں ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بدین خاسر نقصان میں خاسر نقصان میں یزید سے متعلق سوال کیا گیا تھا سن لیجئے جواب یزید پلید پلید کہتے ہیں ناپاک کو فاصد فاجر فاسی کو فاضر ایک ہی بات گناہ کا ارتقاب کرنے والے کو پانسی کو فاجر کہتے مر تک یعنی کبیرا گناہوں کا ارتقاب کرتا تھا ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یعنی خوشبو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے شہزادوں کو کیا فرمایا تھا خوشبو سہی تو نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو کیا نسبت یزید پلیت کو یہ امام بر حق اور وہ کم بخت آج کل جو بعض گمراہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل ہمارے وہ بھی شہزادے یہ بھی شہزادے ایسا بکنے والا خارجی ناصبی یہ گمراہ فرقے ہیں خارجی ناصبی ان کا کام یہی تھا کہ یزید کی حمایت کرتے تھے ایسا بکنے والا خارجی ہے گمراہ ہے مستحق جہنم ہے ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے تین قول ہیں یزید کافر تھا یا نہیں اس پر لعنت کی جائے یا نہیں اس میں علماء سنت کے کتنے قول ہیں تین ایک قول کے مطابق جائز ہے کہ اس پر لانت کی جائے اور بعض آئمہ کے نزدیک کافر بھی ہے لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک سکوت یعنی خاموشی آپ نے اس معاملے میں کیا فرمایا سکوت یعنی نہ کو مسلمان کہا ہے نہ کافر کہا ہے سکوت اختیار فرما یعنی ہم اسے فاسک و فاجر کے سوا نہ کافر کہیں گے نہ مسلمان یزید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا اس سے امیر معاویہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا اگر کوئی کہے گا امیر معاویہ کا بیٹا ایسا تھا معذر اللہ تو اس بنا پر امیر معاویہ کو یہ نہ فلاں ڈم کا حضرت علیہ السلام کو کیا کرو گے ان کا بیٹا تو کافر تھا نسواری دو قرآن کے کے اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ مقتدا یعنی اہل سنت یعنی اہل سنت کے یہ امام ہیں پیشوا ہے جو ان سے محبت نہ رکھے مردود ملعون خارجی ہے. گمراہ گمراہل بیت سے بھی ہماری عقیدت اور سابۂ کرام سے بھی ہماری عقیدت ہے صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم یہ سب ہے آپ کی عنایت نظر عنایت یا رسول اللہ یہ میرے رسولت کا شعر ہے صحابیات میں افضلیت ام المومنین خدیجت القبرا ام المومن عائشہ صدیقہ و حضرت سیدہ یعنی خاتون جنت رضی اللہ تعالی تعالیٰ قطعی جنتی ہیں اور انہیں اور بقیہ بنات مکرمات یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں بیٹیاں بنات بیٹیوں کو کہتے ہیں انہیں یعنی ان کو اور بقیہ بنات مکرمات ازواد متحرات اور دیگر جو ازواج ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب کو تمام صحابیات عورتوں میں جتنی بھی صحابی ہیں ان عورتوں کو جن کا تذکرہ کیا گیا ان عورتوں کو ان دیگر تمام عورت جو صحابی ہیں ان پر فضیلت حاصل ہے ان کی تہارت کی گواہی قرآن عظیم نے دی ہے ان کی تہارت کی گواہی کس نے دی ہے قرآن عظیم نے دی ہے بائی سے پارے کے پہلے رخو میں یہ آیا تھا تو یہ صاحبہ کرام نام اہل بےت اتحار سے متعلق جو عقائد کا بیان تھا وہ مکمل ہوا اس زیمنے میں اگر کوئی سوال نہیں کریں گے یزید پر جی. اس کو مطلب پلی پلی, پلی. یہ تو فاپسی کو فاجر کہنے کی فاسر فاجر پلی کبیرہ یہ وہ سب یہ کہنے میں کیا آ رہا ہے لانت بمانا اللہ کی رحمت سے مایوس لانت کے بمانا اللہ کی رحمت سے دو دو کافر بھی نہیں کہیں گے مسلمان بھی نہیں کہیں گے کافر اور مسلمان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے کافر اور مسلمان کے بیچ میں کوئی شک ہوتا ہے شبہ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے سکوت اختیار کیا جاتا ہے جس کے کفر کا بھی پتہ نہ ہو جس کے اسلام کا بھی پتہ نہ ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا کو کافر نہ کہنے اور اس پر لانت کرنے میں علماء اہل سنت کے جی وہ چونکہ ہم مقلل اس لئے ایک کول بیان کیا گیا دوسرا کال میں نے آپ کو خود بتا دیا تھا ایک علم کی بات آتی ہے نا تو عالم اگر اپنے علم کی بنیاد پر دلائل کی روشنی میں کوئی بات کہتا ہے تو اس کی تدویل اور تفسیق نہیں کی جائے گی جی جیسے کہ امام شافی اور امام اعظم کا اختلاف ہے امام اعظم فرماتے ہیں کہ مقتدی کے مختدی امام کے پیچھے کراط نہ کرے اس کے لیے کیا ہے واجب ہے امام شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کرے تو واجب کا تاریخ کون ہوگا گناہ گاری ہوتا ہے نا لیکن چونکہ یہ اپنے اپنے امام کی پیروی کر رہے ہیں کوئی کسی کی تدلیف نہیں کرے گا کوئی کسی کو تفسیق نہیں کر نہ کسی کو فاسق کرے گا نہ کسی کو گمراہ کرے گا یہی آر یہی عالم کا عالم اگر اپنے دلائل کی روشنی میں کوئی مسئلہ ثابت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی نہ تدلیل کی جائے گی نہ ہی نہیں وہ. حضور, پچھلے معاملات کے ہوگا اس کے علاوہ تیسرا نہیں ہو سکتا اب یہاں پر کافر کا بھی ذکر آیا اور مسلمان کا بھی تو آپ نے پچھلے دنوں جو کہا تھا کہ تیسرا نہیں ہو سکتا تیسرا آپ بتا دیا نا تیسرا درجہ یوں سب لیجیے اس کا ہے کہ یہ عمومی قاعدہ ہے کہ آدمی یا تو مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا ہاں کسی کو شک کی بنا پر یعنی نہ اس کے اسلام کا پتا ہو نہ اس کے کفر کا پتہ ہو تو شک کی بنا پر اس کو اگر نہ مسلمان گئے نہ کافر گئے تو یہ گویا کہ تیسرا درجہ ہو گیا اگر کوئی شخص یہ بکے یا حضرت حسین تعالیٰ نے اپنی سیٹ کے خاتے لڑ رہے تھے یہ نہ بکے گا مگر خارجی مردوت گمراہ بے دین بد اچھا کسی نے یہ پرچی دی ہے کہ پنجنتن پاک کون ہے کیا ہم لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں یہ مدنی مذاکر کیسٹ ہے امارات کو جو مدنی مذاکر ہوتا قربانی سے متعلق ایک سو چودہ نمبر ہے اس کا اس میں یہی سوال کا جواب میرے سنت نے دیا اس کو سن لیجیے واقعہ کربلا کی مطلب جو اتھینٹک کون سی کتاب ایسی ہے کہ جس میں واقعہ کربلا کو صحیح معنی میں مطلب سمجھ سکے یا وہ روایتیں وہ حکایتیں یا وہ واقعات کس انداز میں کیونکہ مطلب جس طرح پہنچائے گئے ہیں جس طرح تقریروں میں عام طور پہ سنا جاتا ہے اور دوسرے شیعوں کا انفلوئنس جس طرح معاشرے کے اندر ہے ان کی اس حساب کتاب سے مطلب جو واقعات سامنے آتے ہیں تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو معاذ اللہ ایک ایک اہل بی اتھار کو نہ جانے کتنی مرتبہ اور کس کس طرح ان کے ساتھ بے حرمت کیا کی جاتی ہے ان کی اس طرح تو یہ کون سی ایسی کتاب ہو یا کون سی ایسی مطلب رسالہ یا ایسا ہو کہ جس سے واقعہ کربلا صحیح طور پہ سامنے آ سکے سنت کے کیسٹ سننے اس میں کی سے کہتے ہیں شہادت کا مقام اس طرح کے بہت سارے کیسو کربلا اور صدر فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی کی بھی ایک کتاب ہے اس سلسلے میں سوانح کربلا وہ لے اس میں واقعات دیے احادیث مسکا شریف وغیرہ اور تاریخ الخلا اس میں واقعات دیے اس کو لے لیں وہ اس میں ہے واقعہ روایتیں بھی ہیں اس میں مدید. یہ جو واقعہ کربلا میں یہ جیت کا اکثر جو آتا ہے کہ مطلب اس نے گستا کی ہے اہل بیت کی گستاخی اہل بیت، کفر میں آپ نے بتایا گستاخی اہل بیت مطلقاً کفر نہیں ہے ایسی بات اگر کہی کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی ہو رہی ہو تو کفر کہلائے گی ورنہ گمراہی تو ہے امام حسین اور دلہ تعالیٰ کے جو واقعہ کربلا جو ہوا اس میں وہ لوگ جو لشکر میں شامل تھے لشکر کشی کرنے والے حملہ کرنے والوں میں تو ان کے بارے میں کیا مطلب خرید کیا کہتی ہے کیا کہلائیں گے عمرہ بے دین بد مذہب کے سب جو امام کے مقابل آ گیا اور آخر تک اسی پر رہا رجوع بھی نہ کیا تو نہ کیا بعد نے توباہ کر لی تھی لیکن جنہوں نے توباہ نہیں کیا اسی پر قائم رہے تو عمرہ بے تین مستحق جاننا تھے وہ سارے کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا گویا کہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا ہے امام حسین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے ہاتھوں ہاتھ ہمارے درجہ تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرے گا انشاءاللہ پھر پیر کو انشاءاللہ دوبارہ ہمارا درجہ شروع ہو جائے گا مدنی تربیت گاہ میں انشاءاللہ سب پہنچ جائیں گے وہیں سے تربیتگی حوالے قافلے بنا بنا کر سفر کروائے میٹھے میٹھے اسلام بھائی ہمارا متنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی ساری دنیا اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ کر انشاء